اور بے شک ہم نے اولادن آدم کو عزت دی اور ان کی خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں اور ان کو اپن بہت مخلوق سے افضل کیا